مدنی چینل کے ناظرین سرکار مدینہ راحت قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے اتنے فضائل و برکات ہیں اتنے فضائل و برکات بیان سے باہر ہے بار ایک حدیث بیان ہوتی ہے جو کوئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑتا ہے ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اب غور کرے کہ انسان جو سو بار پڑھے گا اس وقت اس پر کتنی رحمتیں کتنے درجوں کی بلندی اور کتنے گناہوں کی مغفرت دعاؤں کی قبولیت یہ جس دعا کے اول آخر درود پاک ہو اس دعا کے قبول ہونے کی بشارتیں ہیں رب کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے امین بی جاہ نبی امین صلی اللہ تعالی وسلم صلی صل اللہ تعالی علی ماہ رمضان المبارک چودہ سو کے آج بائیسویں شب شروع ہو چکی ہے اور مدنی پھولوں کی مدنی مہک لیے حاضر ہوں اب تک کئی موضوعات پر ہم بیان سن چکے ہیں ان میں بعض گھر سے متعلق تھے کچھ معاشرے سے متعلق تھے پائے زندگی ہے عبادت علم جو ہے نا وہ چار چیزوں پر تقسیم کیا جاتا ہے یعنی اگر ہم دین سیکھنے کی اسلام کی باتیں سیکھنے کی اگر بات کریں تو وہ آلموسٹ چار چیزوں پر تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہے عقائد اور اس کا بیان بھی میں سرات الجین کے حوالے سے کر چکا تھا کہ جو چھ نیکیاں نیکیوں کے چھ طریقے جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے تھے اس کے زمن میں کچھ عقائد کہ ایمان لانا کس کس پر کس کس طرح ہوتا ہے وہ بھی چند ایک مدنی پھول بیان کیے تھے تو عقائد کا بیان ساتھ ہی پھر عبادات کا بیان ہے روزوں کا کے متعلق نماز سے متعلق زکوٰ سے متعلق جو آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں یہ معاملات سے بیان ہوتا ہے جو لوگوں کے لوگوں کے سب معاملات ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی فہرست ہے اور پھر اخلاقیات کا بیان ہوتا ہے پھر تصوف کے متعلق تکبر غرور حسد بدگمانی ریاکاری دوسری طرف جائیں تو اخلاص توکل شکر اور بہت سارے اس طرح کے موضوعات بنتے ہیں اگر غور کریں تو اتنا بڑا نصاب زندگی ہے یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا نصاب زندگی ہے بہت بڑا سلیبس ہے یہ ہمارے لیے کہ اگر ہم پڑھتے ہی چلے جائیں زندگی بھر پڑھتے چلے جائیں تب بھی یہ علم کا خزانہ ختم نہیں ہو سکتا اور جو ہمارے معاشرے میں جو بھی عملیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جو بھی باقی ہیں اس کی بنیادی وجہ علم کی کمی ہے یہاں علم سے علم میں دین مراد ہے کیونکہ علم دین ہے جو ہمارے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے عشق رسول پیدا کرتا ہے اور زندگی گزارنے کا جو اہم طریقہ ہے جو درست طریقہ ہے ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے وہ طریقہ اسلام ہم سے اس طریقہ کو بیان کرتا ہے علم سے دوری نے انسان کو اور یہاں علم علم دینی ہے علم دین سے دوری نے ہمیں ایسی ایسی عادتوں میں ابتلا کر دیا کہ خوف ہوتا ہے بعض آج انہی عادتوں میں ایک عادت اور ایک معاشرے کا بڑا سلگتا ہوا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں میں نہیں جانتا کہ شاید آج میں اس کو پورا بیان کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا ہو سکتا ہے کہ یہ آگے بھی بیان ہوتا چلا جائے یا اگر آج ہو سکتا ہے ختم بھی ہو جائے لیکن یہ موضوع اس وقت مطلب جو سمجھے گا یہ ایک یونیورسل پرابلم بنا ہوا ہے قتل و غارت گری قتل مڈر جان سے مار دینا دنیا میں جو سب سے پہلے ایک قتل ہوا اس کی تاریخ پر اگر ہم غور کریں تو وہ قتل قابل نہیں کیا تھا حابل کا اور اس کی اگر ہم واقعے پر غور کریں تو اس کا واقعہ اگر جو ہے کہ حواہ رضی اللہ تعالی عنہ ما ہوا بھی ہم کہتے ہیں ان کے شکم سے عابل کے ساتھ لیوا اور کابل کے ساتھ اقلیمہ پیدا ہوئی یعنی ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوتے تھے لڑکا اور لڑکی حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیوا اور جو کابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام تھا اکلیما اب اس شریعت کی روح سے کابل پر لیوا حلال تھی کیونکہ وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور اکلیما حرام تھی کیونکہ وہ کابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی مگر اکلیما چونکہ زیادہ خوبصورت تھی تو کابل نے اسی سے نکاح کرنا چاہا حضرت آدم علا نبی نے صلاحت نے منع فرمایا تو قابل بولا یہ آپ کی رائے خدا کا خون تو نہیں ہے تو حضرت آدم علا نبی جین واحد السلاۃسلام نے فرمایا تو پھر ایک کام کرو قربانیاں پیش کرو اپنی اپنی جس کی قربانی کو آگ کھا جائے گی وہ سچا ہے چن جب کابل نے گندم کا ڈھیر اور حابل نے اونٹ یا بکری روا کر کے رکھ دی ریبی آگ آئی اور اس میں گوشت کو جلا دیا جو حابل نے رکھا تھا اور گندم کو چھوڑ دیا اس پر کابل کو حسد ہوا اور اس نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا کہ میں کابل کو قتل کر ہابل کو قتل کر دوں گا کابل کو حسد ہو گئی جب حضرت آدم اللہ نبین والسلام حج پر تشریف لے جاتے ہیں تو کابل نے احابل کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا لیکن کابل احابل نے اس کا ایک مثبت جواب دیا جس کو پرانے پاک میں بھی نقل کیا ہے خیر کابل نے حابل کو قتل کر دیا کیونکہ اس پر ایک عورت کا بھوت سوار ہو چکا تھا جس کی وجہ اس کو حسد ہو گئی اور اس نے قتل کر دیا تو پتہ چلا کہ یہ جو بھیانک جرم ہوا یہ پہلا قتل تھا جو کابل نے کیا حابل کو قتل یہاں کنفیوژن ہو جاتی کس نے کس کو قتل کیا کاف سے قتل اور کاف سے قابل کابل نے حابل کو قتل کر دیا اور اس کی بنیاد اگر یہ جی حسد تھی مگر اگر بالکل بیس پر جائیں تو یہ ایک عورت کا فتنہ تھا جس میں یہ مبتلا ہو گیا کابل جس کی وجہ سے اس کو حسد ہوئی اور وہ نافرمانی پر اترا اور نافرمانی پر اتر کر اس نے حابل کو قتل کر دیا قتل انتیاہی بھیانک گناہ ہے اور ہمارے معاشرے میں جس طرح قتل و غارت گری عام ہے جس طرح عام ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ یعنی اگر ہم خبروں پر نظر دوراتے ہیں جو جو دوراتے بتاتے رہتے ہیں تو اس کو غور کرنے سے لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی دن ہو جس دن لوگ قتل نہ کیے جاتے ہوں مارے نہ جاتے ہوں تو چاہ کے کیا ہی اچھا ہو کہ قتل کے بارے میں کچھ بیان کر دیا جائے تاکہ خوف خدا رکھنے والے اس کو سمجھیں اور جو اس بیاانک جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان سے ان کو کوئی صورت ملے گی وہ اپنے آپ کو بچائیں آئیے میں کچھ قتل سے متعلق مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں پرانے مجید کی کئی آیات کریمہ میرے سامنے موجود ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک تعالیٰ میں ترجمہ کنزول ایمان کے ساتھ آپ کو پاک کے احکامات اور ان سے متعلق جو مدری پھول نکلتے وہ بیان کرتا چلا جاؤں گا غور سے سننے کی ضرورت ہے چنانچہ گیارہویں پارے میں کچھ اس طرح ہوتا ہے بیان کے اس کے بندے اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا بڑھایا جائے گا اس پر آزاد قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا یعنی قتل کرنا اور زنا کرنا یہ حرام ہے یہ افعال ایمان والوں کا شیوا نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے اگر قتل کرنے والا کافر رہے تو ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا اور اس کا عذاب مسلسل برتا رہے گا ہاں جو توبہ کر لے اس کے لیے عظیم خوشخبری ہے چنانچہ سورہ فرقان کی آئتمبر 70 میں ترجمہ کنزول ایمان مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالی بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اسے سور نساء جو پانچویں پارے میں ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے اور اللہ نے اس پر غذب کیا اور اس پر لانت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب تو اس آیت کریمہ پر بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ آیت مبارکہ بھی قطر نا حق کی حرومت پر نسخت نصف قطعی ہے یعنی بالکل حرام ہی ہے اس کے تحت جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرنا یہ حرام ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم اگر مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی بنا پر قتل کیا یا حلال سمجھ کے قتل کیا تو قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا ورنہ مدت دراز جہنم میں رہنے کا مستحق ہے ایسے شخص پر اللہ غضب گزبناک ہوتا ہے قتل کرنے والے پر اللہ کی لانت ہوتی ہے یعنی وہ رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے ایسا شخص بہت بڑے عذاب کا مستحق ہوتا ہے تو اب میرے مدھیے کے ناظرین بالخصوص وہ طبقہ جو اس بھیانک جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے ماض اللہ معاض اللہ صبح ماض اللہ کو غور کرے ٹھنڈے جیسے سے کرے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے گسے پر قابو نہ پاتے ہوئے غصے میں آگ پیلے ہو کر قتل کر دینا مار دینا اور اللہ کی لانت و غزب اور عذاب کا مستحق ہونا اچھا ہے خدا از وزل اور پیارے حبیض صلی اللہ تعالی وسلم نے نوتی کے لیے غصے کو پی کر ان عذابوں سے بچنا بہتر ہے سوچ کی سوچیے کیوں کیا قتل اگر قاتل سوچتا چلا جائے نا کہ میں نے فلاں فلاں کو قتل کیوں کیا اور کل بروز قیامت میں اس کا کیا جواب دوں گا اس پر غور کرتا رہے وہ غور ہی کرتا رہے گا اس کو شاید جواب نہیں آئے گا وہ افسوس ہی کرتا رہے گا کہ ہائے افسوس میں نے قتل حق کر کے اتنا بڑا جرم کر دیا اب کیا ہوگا ادیس پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی کہ پیار آتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا جی عبادت میں تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور حقوقت عبادت میں سب سے پہلے خون یعنی قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا عبادت میں فرض ہونے کے اعتبار سے جس طرح نماز اہم ہے جرائم میں حرام ہونے کے اعتبار سے قتل شدید تر ہے اور اس اور یہ بات بھی واضح ہے کہ پہلے سوال میں ہی پھنس جانے والا یہ یاد رکھیے کہ بقیہ سوالوں میں کے جوابات میں بھی پھنستے چلے جانے کا شدید خطرہ ہے اس کے لیے تو پہلا سوال معاملات کے حوالے سے قتل کے بارے میں کیا جائے گا کیا جواب دیں گے جس نے قتل کیا یا جو قتل کی سازش میں شامل رہا جس کے اشاروں سے قتل کیا گیا سب کے سب غور کرے سب کے سب غور کرے کون کس طرح کس کے خطرے نہ حق میں کس انداز سے اس نے تعاون کیا شامل رہا ہر شخص غور کرے مت اترائیں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے کبھی بھی مر سکتے ہیں اس طرح کسی کی گولی کسی کو مار کر چلی گئی تو کسی کی گولی آپ کو بھی مار کر جا سکتی ہے توجہ طلب بات ہے میں مزید آپ کو سناتا ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے دنیا کا فنا ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کو قتل کرنے سے زیادہ حقیر ہے یعنی اس حدیث مبارکہ کے انداز پر غور کیجیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا کا فنا ہو جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کو قتل کرنے سے زیادہ حقیر ہے آپ توجہ کیجیے کہ ایک شخص ایک طرف پوری انسانیت ہے اور قتل کر دیا کسی مسلمان کو قتل کرنا تو ایک طرف پوری انسانیت کو تباہ برباد کر دینا ایک طرف ہو تو قتل مسلم زیادہ شدید یعنی یہ جو ترین پرین چاند سورج جس سب کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ کس کے لیے پیدا کیے گئے یہ انسانوں کی بہتری کے لیے انسانوں کی فائدے کے لیے یہ ساری چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے اب جب اسی کو مار دیا گیا تو جو چیزیں اس کے تابع تھیں اس کا کیا تو ایک قتل نہ حق اللہ کے نظر کس قدر اس کی قباحت ہے اس وقت غور کی ایک اور حدیث سنا تھا سل حبیب صلی اللہ تعالی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مومین کے خون بہانے یعنی قتل کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالی انہیں اوندے کر کے جہنم میں ڈال دے گا ان اس حدیث کے بھی اندازے بیان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف ایک ایمان والے کے قتل میں اگر آسمان و زمین والے سب شریک ہو جائیں تو اس شدید گناہ کی بنا پر سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ایک اور حدیث سنیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم فرمایا قیامت کے روز مقتول قاتل کو لائے گا اب یہ مقتول جتنے بھی اگر چینل پر ہیں تو غور کریں جنہوں نے قتل کیا ہے کر کے جو مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں نا سب غور کریں تو خون بہایا ہے اس پر غور کر لیجیے پودوں کو مطلب مرنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے مارا کیوں گیا ہے بس عجیب و غریب نظام چل رہا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے روز مختول قاتل کو لائے گا اور اس کی پیشانی اس مختول کے ہاتھ میں ہوگی اور مختول کی رگیں خون بہا رہی ہوں گی مقتول عرض کرے گا یارب اس نے مجھے قتل کیا تھا ہٹا کہ وہ اسے عرض کے قریب کر دے گا یعنی yani اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں اس طرح اشارہ ہے کہ قتل کا مقدمہ بڑے اہتمام سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی اللہ کے حضور مقدمہ جب پیش کیا جائے گا یا تو قاتل کسی نہ کسی سفارش کے ذریعے کو تعلقات کے ذریعے اور یہ اللہ تعالیٰ گارت کرے یہ رشوت کی نہست کو اس رشوت نے خانہ خراب کیا ہوا ہے میرا گھر کیا ہوا ہمارے معاشرے یعنی یہ بھی ایک پورا موضوع ہے رشوت پورا موضوع ہے رشوت کہ یہ رشوت ختم ہو جائے بہت سے جرائم ختم ہو جائیں گے یہ جو لا قانونیت پر جو لوگ مطلب کے اڑے ہوئے ہوتے ہیں نا ان کی ایک وجہ رشوت کی نہ ہو سکتے ان کو پتہ ہے کہ ہم دے کر چھوڑ جائیں گے ہاں ان کو پتہ ہے کتے کے بو میں ہڈی ڈالو کتا چپ ہو جائے گا اور کیا بولو میں پیسے لے کر چھوڑ دیتے نا بھائی اگر یہ پیسے لے کر چھوڑنے کا نظام نہ ہو رشوتیں دے کر چھوڑنے کا نظام نہ ہو رشوتے لے کر یہ مطلب کہ اس طرح کا نظام نہ ہو تو مجھے بتائیے کہ جرائم کے پرسنگ کتنی رہ جائے گی اب لاک قانون بنا دیجئے یعنی یوں سمجھیے کہ ایک اور ٹینک ہے جیسے آپ کی بلڈنگ کی چھت پر آپ کی عمارت کی چھت پر مکان کی چھت پر جو پانی کا ٹینک بنا ہوا ہے اور ٹینک ہے اس کے اندر پانی پر پانی بھرتے جائیں اور نیچے سے یہ پانی لیکیج ہوتا چلا جائے اس لیج کوئی بند نہیں کر رہا آپ پانی پر پا پانی ڈالتے چلے جائیے یہ پانی رکے گا نہیں نا اس کی لیکیج ہی نکل گئی نا پانی تو نکل گیا آپ قانون پہ قانون بناتے رہے لیکن چونکہ لیکیج موجود ہے اور اس لیج کو رشوت نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے تو قانون پر عمل کیسے ہوگا یہ قانون کیسے ایک فائدہ دے گا ہم کو جب تک یہ رشوت بند نہیں ہوگی رشوت کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا آج اگر کوئی موٹر سائیکل کا بغیر لائسنس لئے چلا رہا ہے یا بغیر ڈاکومینٹس لیے اپنی گاڑی چلا رہا ہے یا آ, ہیوی ویکل چلا رہے ہیں ٹرک چلا رہے بسیں چلا رہے ویگنیں चला रहे ہیں کیوں چلا رہے ہیں بغیر لائسنس کے بغیر کاغذات کے بغیر مینٹیننس سرٹیفکیٹ کے آپ دیکھیے کس قدر مینٹیننس سرٹیفکیٹ بغیر مینٹیننس کی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں کیا آپ کی نظریں نہیں دیکھتی دن دہاڑے سگنل توڑے جا رہے ہوتے ہیں کیوں دے دیں گے چھوٹ جائیں گے وہ کام کروانے بیٹھیں گے تو بہت پیسہ لگے گا یہ تھوڑے پیسے میں جان چھوٹ جاتی ہے اور اگر یہ سارا نظام بند ہو جائے غلط پیپر بننا بند ہو جائیں غلط ڈاکومینٹس بننا بند ہو جائیں ایلیگل پیپر بننا بند ہو جائیں ان لیگل کنسن کے اوپر اگر جو قانون بنے وہ ان پر امپلیمنٹ شروع ہو جائے جو روڈ اور ٹریفک کے جو قانون بنے ان پراپر امپلیمنٹ شروع ہو جائے اور اس رشوت کی ہو سکتا خاتمہ ہو جائے اور قانون پر عمل کرنے کی اگر صورت بنا لی جائے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ لا قانونیت والے کام ختم ہو جائیں گے تو پتا ہے کہ نہیں چھپ سکیں گے یار پیسے دے کر نہیں کوئی رشوت لے آپ لاگ پڑے جناب تنخواہیں کم یہ کم وہ کم فلاں کم یہ مسئلہ وہ مسئلہ بچوں کی پڑھائی تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس جاب کے لیے جو آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کی سیلری اسکل اتنی ہے اس کی بیسک سیلری اتنی ہے اور اس کا مطلب کہ سالانہ اور یہ اور بونس وغیرہ یہ سب اتنا ہے سب پتہ ہوتا ہے بھائی آخر ایک شخص پچیس ہزار کی یا پندرہ ہزار یا بیس ہزار کی نوکری حاصل کرنے کے لیے چار چار پانچ پانچ لاکھ روپئے کی رشوت کیوں دے رہے ہیں آخر اس کسی کے پر کیا رکھا ہوا ہے کہ جس وقت بیٹھے گا تو اس کو میں محسوس ہوگا ذہن اس کو پتا ہے کہ پانچ سات دس لاکھ روپئے کی رشوت دوں گا بھلے دس پندرہ بیس ہزار روپئے کی سیلری ہے لیکن میں سال دو سال میں اپنے پیسے کور کر لوں گا یا. کس طرح کور کرے گا وہ تو جو بھی کوئی بھی جاب کر رہا ہے ایسا تو نہیں نا کہ اس کو جاب اپلائی کر لینے کے بعد نوکری مل جانے کے بعد ذمہ داری میں بیٹھ جانے کے بعد اب ایک مہینہ پورا ہو گیا اب اس کے ہاتھ میں پیسے دی گئے بولے कम اتنی کم तो اور جو تو پہلے بتا دیتے کہ اتنی کم होगी ہوگی ایسا تو نہیں نا نہ ہوتا آپ جو بھی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کو اس کے پرسنٹیج پتا نہیں ہے آپ بزنس کرنے جاتے آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس کا ریشو آپ کو پتہ ہے کہ بجلی چوری کروں گا ریشو آف بڑھ جائے گا اور اگر وہ دیکھنے کے لیے آئے گا تو اس کو میں رشوت دے دوں گا تو آپ بھی تو رشوت دے دے کر معاشرے کے اندر جو کچھ خرابی پیدا ہو رہی ہے یہ کیا ہے میرا موسو خرچہ قتل ہے لیکن قاتل کے چھٹ جانے کے بھی تو کچھ اسماو ہیں یا نہیں ہے اگر یہ قاتل پکڑا جائے اور نہ چھٹے اور اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کے مطابق اس کے متعلق فیصلہ کیا جائے آپ دیکھیں ختم و غرت گیری کم ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی اس پر میں نے رشوت کے موضوع کو آپ کے سامنے رکھا میں نے کہا یہ پورا موضوع ہے رشوت لیکن اس کو ساتھ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ہیں بہت ساری برائیاں ہیں جس کی بنیاد رشوت ہے رشوت لینے والا دینے والا دونوں کے لیے جہنم کا کی حدیث موجود ہے حکم مطلب دونوں دونوں کے لیے جہنم کی آگ ہے کریں رضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے میرے مدنی چینا کے ناظرین کچھ کریں اس معاملے میں دے دلا کر نکل جائیں گے دے دلا کر چھوڑ جائیں گے دے دلا کر کام ہو جائے گا کریں یہ لا قانونیت لوگوں کی جانوں سے کھیل رہی ہے لا قانونیت کی بنیاد میں نے بیان کیا کہ جب قانون موجود ہے اور میری اس باتوں سے وہ لوگ جو ایماندار ہیں دیاتدار ہیں اس معاشرے سے اس طرح کی بدعملی عملی اور اس طرح کی بدیانتی ختم کرنے کا جو جذبہ رکھتے ہیں اور وہ مطلب کہ سیٹ ہولڈرز ہیں وہ ان باتوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان باتوں سے تکلیف انہیں ہوگی جن کے متعلق کہا جا رہا ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو یہاں تکلیف کیا یہاں تکلیف ہے قیامت کے لوگ جواب کیا دیں گے ہم جیسے میں نے قتل کا مقدمہ میں نے کہا نا کہ قتل مقتول قاتل کی پیشانی پکڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور جیسے کہ بڑا ہی مطلب اہتمام کے ساتھ اس مقدمے کو پیش کیا جائے گا اور اس کا مطلب مقدمہ ہوگا رب کریں کی بارگاہ میں وہاں قاتل کیا دے گا کس سفارش کو لائیں گے کس رشوت کو لائیں گے کس تعلقات کو لائیں گے کس طاقت کو لائیں گے کس تعلقات کس کس بلبوتے پر کیا بات کریں گے سوچنے کی بات ہے تو کچھ کریں میں تو میرے ناظرین کو بھی عرض کرتا ہوں نا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ اس طرح مطلب کہ غیر قانونی کام کرنے کی صرف اس لیے کہ رشوت دے کے چھوٹ جائیں گے آپ کو ذرا بھی وہ نہیں ہوتا کہ یار مطلب کہ ہم اس معاشرے میں رہ کر پھر گھر میں بیٹھ کر معاشرے کی بہتری کے لیے اتنے بڑے بڑے بڑے بڑے, بڑے تبصرے کرتے ہیں یار آپ چار آدمی بیٹھو تو پتہ چلے گا آپ سے جیسا تو مطلب مہبی وطن کوئی نہیں ہے یہ مہبی وطن رشوت دیتا پھرتا یہ کیسی حب الوطنی کیسی حب الوطنی ہے یہ مجھے بتائیے کیسی حب الوطنی ہے کہ ہم رشوت دے کر اپنی ہی وطن عزیز کو اس قدر نقصان پہنچا رہے ہیں اور اتنے سارے قانون جو بنے ہوئے ہیں دیکھیں جو قانون قرآن و حدیث ادی ٹکرا تھا اس پر عمل تو کریں گے نا لیکن صرف اپنی نفس کے لیے اپنے جذبات کے لیے اپنی نفس کی تسکین کے لیے دو پیسے کمانے کے لیے دولت مند بننے کے لیے لوگوں کے حق کھانے کے لیے رشوت دینا اب یہ رشوت لینے والا تو بیٹھا ہوا ہے وہ تو, تو ایسی عجیب نحوست آگے رشوت کی کہ جائز کام پھر بھی فائل اوپر نہیں آتی یار. فائل اوپر ہی نہیں آتی کام ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کوئی دو نہیں فائل نہیں ملتی گم ہو جاتی ہے نیچے سے لے کر ایک مطلب کہ پیون جیسا آدمی بھی بولتا ہے کہ کچھ چائے پانی کے نام پر مانگ لیتا ہے یار کیا کیسے چلے گا یہ ہمارا سارا نظام کچھ کرے یار میرے کیا رس لیا کچھ کرو یار ہم کر سکتے ہیں وین بنا لیں نہیں دینی رشوت نہیں دینی یہ بات درست ہے کہ جس کا حق جائز حق جو ذریعہ استعمال کیا اسے مگر نہیں مل پھر بھی اگر اس کو یہ ہے کہ اب جب تک یہ دوں گا نہیں اس کے منہ میں ہڈی نہیں ڈالوں گا تب تک یہ میرا جائز حق نکلے گا نہیں تو ایسی صورتوں میں رشوت دینے والے کو مطلب رشوت دینے کی تو اجازت ہے یعنی رشوت دینے کی صورت بعض موجود ہیں لیکن لینے والے کے لیے تو کوئی جماع کی صورت ہے ہی نہیں گھر والے بھی سمجھائے نا کہ آپ کی اس گھر میں رشوت کی آمدنی کیوں لا رہے ہیں آپ کیا رشوت کی آمدنی سے ہم مطلب کہ نشو نما پائیں گے رشوت کی آمدنی سے ہمارے بچے بڑے ہوں گے لوگوں کا خون چوس چوس کر آخر رہا تو سکون اور امن کیسے نصیب ہوگا اب لوگوں کے گھروں کا سکون چھین کر اپنے گھر کے لیے کس طرح سکون لا سکتے ہیں میں ہٹ گیا موضوع سے نا رشوت کی وجہ ہے ایسا موضوع رشوت کیونکہ ہمارے معاشرے کی کئی خرابیوں کی بنیاد یہ رشوت ہے یہ قتل و غارت گری بھی اس پر بھی ٹھیک ٹھاک بند باندھا جا سکتا ہے اگر یہ رشوت کا راستہ بند کر دیا جائے اور جو واقعی قاتل ہو اس کو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے اسلام کی جو بات ہے جو شریعت کہتی ہے میں وہ بات کر رہا ہوں تم کیا میں امید کروں میرے مدنی چلنے کے ناظرین سے کہ اس قتل کے معاملے میں ہم آگاہی کی مہم چلائیں کوئی اس رشوت کے معاملے میں تو آپ خود ہی رک جائیں بھائی بنانے لے لائسنس ڈرائیونگ کا لائسنس کیوں رشوتیں دیتے پھرتے ہیں لے گاڑی کے پیپر کیوں رشوتیں دیتے پھرتے بھائی قانون پر عمل کریں کیوں رشوت دیتے جب ہر صورت آپ درست اور لیگلی طور کر رہے ہیں پھر بھی اگر کوئی جان کو آ ہی جاتا ہے تو میں نے سورت بیان کی ہے بس لیکن وہ صورتوں تک پہنچے بھی کون تو بات تھی قتل پر اور کچھ رشوت دل خراش معاملات سامنے آ گئے اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات اور ہم اس رشوت اور یہ کالا بازاری اور ان تمام چیزوں سے ایکش باز آ جائیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ایک اور حدیث سنیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہمیشہ جلدی کرنے والا نیک اور نیک رہتا ہے جب تک حرام خون نہ کرے جب حرام خون کر لیتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے مفتی احمد آخا نہیں بھی شرح مشکلات فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مومین کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ملتی رہتی ہے مگر قتل نہ حق کرتا ہے تو نیکی کی توفیق سے محروم رہ جاتا ہے اور دنیا میں حیران اس طرح ہوگی کہ دل کو اطمینان اور نیکیوں کی توفیق میسر نہ ہوگی اور خدشہ ہے کہ جوابات قبر میں حیران رہ جائے اور ہو سکتا ہے کہ قیامت کے رخ حساب میں سرگردہ رہ جائے غرض یہ کہ خون نہ حق دنیا اور آخرت کا ببال ہے اب سوچئے یار وہ لگتا بھی یہی ہے کہ یار کسی سے اگر کوئی قتل ہو جائے اس کو نیند کیسے آئے گی تو اس کو خواب میں بھی نہیں مک تو ہوگا وہ بے چین نہیں ہو جاتا ہوگا گھبراتا نہیں ہوگا ہر وقت خوف درکا دھچکا دروازہ بجتا ہو تو ڈر لگتا ہوگا یہاں جائے تو ڈر لگتا ہوگا کہیں اس سے تو نہیں دیکھ لیا اس سے تو نہیں دیکھ لیا ارے بے کر کسی نے بھی نہیں دیکھا اللہ تو دیکھ رہا ہے اور جب قیامت کے روز مقتول قاتل کو پکڑ لے گا تو اب کہاں اب اب تو چلو بچ کے نکل گئے کپڑا باندھ کے نکل گئے بھاگ گئے کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا جو بھی تھا ختم کرے مرنا تو ہے نا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت اب مسلمان ہے میرے مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں حق کا کیا جواب دے گی قیامت کے روز خبر میں پھنس گئے تو کیا کریں گے نزا میں تکلیف نزا نے آ پکڑ لیا تو کیا کریں گے جان نہیں چھٹ رہی ہوگی تو پھر کیا کریں گے خبر کے سوالات کے جوابات نہ دے سکیں گے ارے پھر کیسے کیا سیکھیں گے سنے گا بھی کون منو مٹی تلے دبے ہوئے ہوں گے ابھی موقع ہے توبہ کرنے کا تلافی کرنے کا جو اس کے شرعی احکام کام ہے اس کو بجا لانے کا ابھی موقع ہے ابھی زندہ ہیں ابھی سانسیں باقی ہیں ابھی مان, مان جائیں پورے معاشرے کا امن و سکون برباد کر دیتا ہے یہ قاتل ظلم کرتا ہے جی ہاں ایسا ظلم کرتا ٹھیک ہے اس کی جو مذمت ہے اس مزمت میں اس چیز کو بھی شامل کیا گیا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایشا فرمایا ظلم قیامت کے روز اندھیرا ہوگا یعنی جسے نیک عمل قیامت جیسے نیک عمل قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے نور ہوں گے اسی طرح ظلم قیامت کے روز اندھیرا ہوگا اندھیرے سے یہاں مراد قیامت کی سختیاں بھی ہو سکتی ہیں یعنی ظلم قیامت کے روز سختیوں کا سبب ہوگا ظلم ہے نا اللہ اللہ ایک اور حدیث سنیے جس نے کسی مومین کے قتل پر ایک کلمے کے نصف حصے سے بھی مدد کی ایک کلمے کا آدھا جس نے کسی مومین کے قتل پر ایک کلیمے کے نصف حصے سے بھی مدد کی وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید م, م, م, م, م, م <تصفح> اللہ کے پتا اور اس معاملے میں بہت کچھ مواد موجود ہے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اس پر بھی بیان کرنے کا میرا ذہن ہے البتہ یہ ایک ظلم ہے ظلم عظیم ہے اللہ تعالی اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلاصی کروا لیں حقوق الباد کا معاملہ ہے خلاصی کروا لیں کچھ ممیر سن کی طرف چلتے ہیں دیکھ رہے ہیں کچھ متقفین کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے تو کہنا ابھی غالباً کھانا کھانے کے بعد دعا وغیرہ کا سلسلہ بھی جو ہوتا ہے جاری رہے گا انشاءاللہ جو ہی امیر سنت دعا وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک بطالہ ہم پھر امیر سنت کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پر ہونے والے پر کیف کلام پر فوز کلام میں شامل ہونے کی بھی کوشش والدہ طبیعت ماں کی طبیعت ٹھیک ہے آج ماشاء اللہ ڈوڑی لگی ویلکم الیک والے اللہ اللہ ذرا غور کیجیے ہم قطرے نہ حق پر سن رہے ہیں کسی کی والدہ بیمار ہے کس قدر ایک احساس پیدا ہوتا ہے یعنی آپ کسی کو پوچھیں کہ آپ کی والدہ بیمار ہے آپ کے والد صاحب بیمار ہیں ان کی عیادت کے لیے ہم اس کی غمخواری کرتے کسی خوشی ہوتی ہے اور جس کا گھڑی اجاڑ دیا کسی نے کسی کے ماں کو ہی قتل کر دیا کسی کے باپ کو قتل کر دیا کسی کے بیٹے کو قتل کر دیا کسی کے شوہر کو قتل کر دیا سوچئے تو سہی آخر ایسی کون سی دنیا کی محبت ایسی کون سی دنیا کی دھن سوار ہو چکی ہے کم اس چیز کو اہمیت نہیں دے پا رہے کون سنائیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد یاسر رضا ہے کہ میں یاتواد سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں روڈ پر اگر گاڑی لے کے جا رہا ہوں اور میری جیب میں اگر تازہ نہیں ہے لائسنس نہیں ہے اور تازہ ہیں اور شناختی گارڈ نہیں ہے تو اس بنا پر اگر اس میں مجھ سے کوئی چلان کے پیسے کاٹ رہا ہے یا اس کے پیسے کاٹ رہا ہے تو میرا آیا کہ اس کا پیسے دینا میرا ضروری ہے یا نہیں ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیں تاجی بل جو ہے نا یعنی مالی جرمانہ یہ تو امام ہمارے نزدیک یہ تو منسوخ ہے اس کی تو اجازت نہیں ہے لیکن یہ قانون بنا ہوا ہے لیکن جب آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس جرم میں یہ سزا دی جائے گی آپ نے ایسا کیا کیوں بنیادی طور پر تو قصور آپ کا ہے کہ آپ بغیر مطلب کہ وہ لائسنس کا کے نکلے امیشا گتوں پر ایک شخص ہے اس کو بگے چشمے کے نظر نہیں آتا تو کیا وہ موٹر سائیکل بگے چشمے کا چلائے گا اور راستے بولے گا کہ کیا کرو وہ چشمہ گھر پر رہ گیا تو آپ کو پتا تھا کہ بگے چشمے کے موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا بگے چشمے کے کار نہیں چلا سکتا تو آپ بگے چشمے کے نہیں نکلے تو بغیر شناختی آئی ڈی کارڈ کے بغیر ٹریفک لائسنس کے ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر ڈاکیومینٹس کے جو پیپر ہیں آپ کی گاڑی کے جو اس کی لیگلٹی کو پروف کرتے ہیں آپ گاڑی سڑک پر لائے کیوں یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے نا کیا قانون درست نہیں ہے کل کو آپ کی گاڑی لے کر جائے گا اور اس کے اب اس سے پوچھا جائے گا تو اگر یہ رشوتیں اور اس طرح کی چیزیں نہ ہوں اور بڑی دیانت کے ساتھ چیزیں چلیں کسی کی گاڑی کسی کو لے لیک کر کیسے چلا جائے گا موٹر سائیکل اور راستے میں پکڑا جائے گا لیکن چونکہ ہمارے یہاں یہ سارا نظام نہیں ہے ہم ہی سب سے بنیادی غلطی ہی ہماری ہے کہ ہم چلے کیوں اس کے بغیر ٹپل سواری پر پابندی ہوتی ہے آپ کو ٹپل سواری پر بیٹھنا نہیں چاہیے آپ بولو ٹپل سواری تو کیا کریں کیا کریں تو جو بھی قانون ٹپل سواری تو ویسے مطلب پرمینٹلی بند ہوتی ہے لیکن کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو ڈبل سواری بھی بند ہو جاتی ہے جو بھی ہوتا ہے تو ہوتا تو مطلب ایک طرح سے آپ اس کو بدگمانی یا نیگیٹیویٹی کی طرف نہ لے کے جائیں ایک ہوتا تو ایک اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ جو خیر کا پہلو ہوتا ہے نا تو جو قانون بنتا ہے اس پر عمل کریں نا ہم کیوں مطلب کہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ پکڑے گا پوچھے گا یا تو جھوٹ بولیں گے تھا یار وہ تھا تو صحیح یار آپ کو پتا ہے کہ نہیں تھا جھوٹ بولتے ہیں گھر رہ گیا دفتر رہ گیا دوست کے پاس رہ گیا جھوٹ الگ بولیں گے رشوت پھر الگ دیں گے کیوں کرتے ہیں سب لوگ تو نہ نکلے آپ ڈرائیونگ لائسنس بالکل بنائیے ہر شخص کو چاہیے بغیر رشوت کے ڈرائیونگ لائسنس بنائے ہر شخص کو چاہیے کہ بغیر رشوت کے اپنے ڈاکومینٹس پورے رکھے آپ نے کوئی موٹر سائیکل کار یا جو بھی خریدی ہے اس کے پیپر چیک کریں اس کی لیگیلٹی چیک کریں کہ گاڑی چوری کی تو نہیں ہے دو دو نمبر کی تو نہیں ہے سب چیز چیک کریں اور پیسے دے کر لے رہے ہیں ڈاکیومینٹس پورے رکھیں آئی ڈی اپنا بنا کر رکھیں آئی ڈی کتنا امپورٹنٹ ہے آپ تو یہاں یہ ساری باتیں کہہ رہے نا جی اپنے ملک سے باہر نکل کے دوسرے ملکوں کی طرف جائیے پھر پتا چلے کہ بیگر لائسنس کے اور سگنل توڑنے کی صورت میں اور بگے ڈاکومینٹ سے کیا حال ہوتا ہے بند ہو جاتی ہے لوگوں کی کانون پر. لوگ عمل کرتے رات کے تین بجے سگنل بند ہو ایک گاڑی نام کی چیز نہیں پھر بھی مزہ لے کے کوئی سگنل توڑ کے چلا جائے نہیں توڑتے سگنل قانون پر عمل کرتے ہیں اسی ملک سے جب ہمارے یہاں اترتے ہیں جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر ایئرپورٹ پہ ہی جل میں نظر آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تھوڑی دیر پہلے اس ایئرپورٹ پر تو صحیح تھا یہ دو چار گھنٹے کے اندر اندر اس کی تبدیلی تبدیل ہو گئی اپنے مزاج کا ہم آپریشن کریں ہم واحد وطن بنیں ہم ایک اچھے شہری بنیں پاکستان میرے ملک کو میں اچھا بناؤں گا میں اسے کردار ادا کروں گا میں ان تمام تر کرائم سے اور ان بدعنوانیوں سے میں بچوں گا انشاءاللہ شاء آپ بچے ایک ایک کر کے ہمت تو کریں ان سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا اپنی غلطیوں کی ہم اصلاح کریں نا ہم کب تک کریٹسائز کرتے رہیں گے کب تک دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے جب ہم کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں تو ہماری طرف آ رہی ہیں آ رہی نہیں آ رہی پھر اس کو غور کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا ولہم و رسول صلی اللہ تعالیٰ سنائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حجی <تصفح> صاحب میں باب المدینہ کراچی شاخ کر رہا ہوں میرے آنکھوں میں بہت تکلیف ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں آپ کے تمام سلسلے الحمدللہ للہ میں پابندی سے کوشش کرتا ہوں دیکھنے کے لیے آپ بھی دعا کریں کہ میں ان سلسلوں کو دیکھتا رہوں اور الحمدللہ میرے بچے الحمد للہ حافظ ہیں عالمی دن بن رہے ہیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نا استقامات اور تندرستی عطا فرمائے آنکھوں کی روشنی بہتر کرے آنکھوں کی تکلی دور فرمائے آپ پر آپ کے بچوں پر خصوصی فضل و کرم فرمائے اور آپ کی نیک اور جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے آپ کے بچوں کو اور کو مبلی کے دعود اسلامی بنائے ماہل عالمی آمین بجاہی جاہین نبیل امین صلی اللہ تعالی آئیے امین سنک کی طرف چلتے ہیں جو مستقل امام سجاد تھے باپا توفے تقسیم کر رہے ہیں سری لنکا سری لنکا کے اسلام میں توحفہ لے گئے بابا یہ کس یہ یو کے بابا یہ کس عنوان کے تحت یہ کل وہ یہ نا نہیں, کپڑا ہے تو جب سرکار وہ سرکار علیہ وسلم سر اقدس میں تیل استعمال فرماتے تھے تو ایک کپڑا بھی سر پہ امام سے پہلے ٹوپی سے پہلے کپڑا استعمال فرماتے تھے تیل اس میں جذب ہوتا تھا اور وہ اتنا جذب ہو جاتا تھا کہ تیلی کے تیل کی طرح چکنا ہو جاتا تھا تو تیل سرکار صلی اللہ ہوتا علیہ وسلم کثرت استعمال فرماتے تھے تو یہ وہ سنت سربند کی خیر وہ سبز کپڑا نہیں اس کی کوئی روایت نہیں ہے کپڑا مطلق تو یہ اپنا امامہ سبزی کپڑا بھی سبز تو اب یہ سنت اتنی عام ہے نہیں کوئی بھی مطلب یعنی کہ اب دعوت اسلامی نے سنت کی طرف الحمدللہ الحمد للہ توجہ دلائی اور یہ لکھا ہوا بھی ہے اپنی کتابوں میں لیکن جذبہ اللہ دے مال اسکی ہے جو برسوں سے ان سنت پر حامل ہے الحمد للہ ماشاء اللہ اجی شارٹیج تھی है اچانک وہ چانج رہی ہے الحمد للہ ہاں یہ انہوں نے میرے قریبی کھانا انہوں نے بارہ دن بارہ دن نا ان شاء اللہ عید کے آٹھ دن کے بعد یہ سفر کریں گے کہہ رہے ہیں گاڑی بڑھائیں گے ان شاء اللہ ایک ہفتے آپ بھی بیٹے بڑھائیں گے انشاءاللہ شاء چلے ان کے پسندیاں دے دیتا ہوں ہیں یہ دونوں دونوں جو روکتا ہے اس کا کام ہوتا ہے با با روتا اس کا کام ہوتا ہے با با آس پاس کا Maşallah En şan En şan En şan En <gülüyor> ہاں جی آئیے جو ہے درم بھرم تھی انزان کے بعد شاید کر کے بن جائے شاید ابھی درم بھرم ہو جائے گا آپ دو چار منٹ معائنا مانگ لیں کلام سن لیں آپ کو تو ماشاءاللہ اللہ دل سے پہلے صحیح ہے یہ بھی کمی پوری ہو جائے اور امام شریف بھی یہ محبت والے نظر آ رہے آج داڑھی مبارک ودنی ہلیا اللہ اللہ تعالیٰ کیا نام ہے اسماعیل بھائی کہاں سے لائے؟ میں دعا کروں گا بھائی جب, جب میں